اس سلسلے میں آپ اپنے مالی معاملات تجارتی لین دین اور اس قسم کے جو بھی سوالات اشکالات آپ کے ذہن میں ہیں واٹس اپ نمبر موجود ہیں اسکرین پہ کال نمبر بھی موجود ہے آپ کال کر سکتے ہیں واٹس اپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ازر ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ کریں گے اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے مفتی صاحب سے اس پہ شرعی رہنمائی لیں گے آپ کی طرف بڑھائیں گے سلسلے کی شروعات کرتے ہیں درود پاک کی فضیل سے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے سے قیر الحد کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ رب العزت اس پر اس کو ایک قرات اجر دیتا ہے اور قرات اہد پہاڑ کے برابر ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کال لیں گے اور کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے جی کال دیجیے میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ایک لاکھ لگائے اور دوسرا بھی ایک لاکھ لگائے دونوں مل کر ایک ایک لاکھ لگا کر ایک کاروبار شروع کرتے ہیں تو ایک آدمی کاروبار کو دیکھتا ہے اور دوسرا اس کو یہ کہتا ہے کہ میں مہینے کے بعد آ کر تو سے اس کا پرافٹ لے کر جایا کروں گا اور میں مہینہ پورا نہیں آؤں گا کیا اس کے لیے یہ جائز ہو گیا کہ وہ مہینے کے بعد آ کر اس سے وہ پرافٹ لے سکتا ہے ٹھیک ہے جی والسلام علی سید الانبیاء علیہ اما بعد فاعوذ فارضب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم انہوں نے جو صورت بیان کی ہے اس صورت کے حوالے سے شری مسئلہ یہ ہے کہ یہ صورت ہے شرکت کی اس صورت کو شرکت کہتے ہیں یعنی دونوں افراد دونوں پارٹنر یا اگر زائد ہوں تو تمام کے تمام اپنے اپنے پیسے ملائیں دوبارہ بیان کر ہوں میں کہ جو صورت پوچھی گئی ہے اس صورت کے اندر دو افراد شامل ہیں دونوں نے اپنے پیسے ملائے ہیں تو جب دونوں ہی افراد اپنے اپنے پیسے ملائیں تو ایسی صورت کو شراکت کہتے ہیں شراکت کے اندر ایک تو یہ ضروری نہیں کہ دونوں یا زائد افراد ہوں تو سب برابر برابر پیسہ ملائیں گے کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے جو صورت پوچھی گئی ہے اس میں دونوں کے پیسے برابر ہیں یہ بھی ٹھیک ہے جو ان کے ذہن میں جو سوال کرنے والے کے ذہن میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کام کر رہا ہے دوسرا کام نہیں کر رہا اور وہ روزانہ آ نہیں سکتا صرف نفع لینے آئے گا دیکھیے جو نفے کا استحک ہوتا ہے آپ نفے کے حقدار جب بنتے ہیں تو دو وجہ میں سے ایک وجہ کا پایا جانا ضروری ہے یا تو آپ کی محنت پائی جا رہی ہو یا آپ کا پیسہ پایا جا رہا ہو شراکت کے اندر اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ایک شخص ایک پارٹنر کام کرے دوسرا سلیپنگ پارٹنر ہو وہ عملی طور پر کام کرنے نہ آئے دونوں ہی افراد کا مل کر کام کرنا ضروری نہیں ہے دونوں افراد کے پیسے ملائے جائیں گے اس سے کام شروع ہوگا اگر ایک شخص کام کرے گا تو یہ بھی ٹھیک ہے دوسرا بشک کام نہ کرے یہ جو ہے وہ سلپنگ پارٹنرشپ کی صورت ہے اگرچہ سلیپنگ پارٹنر جو وہ مداربت کی صورت میں بھی رب المال کو بھی کہا جاتا ہے انویسٹر کو بھی کہا جاتا ہے اس صورت کے اندر شراکت ہے اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کا کاروبار کس نوعیت کا ہے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں روزانہ نفع نکل آتا ہے مثال کے طور پر سبزی کا کام ہے کسی نے آ کے جو ہے وہ ٹھیلا لگایا شام کو سبزی ختم ہو گئی اور نفع مل, مل گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ پکوان یا کھانے کی دکانیں لگاتے ہیں تو صبح لے کر آتے ہیں شام کو ختم ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کیا نفع ہوا کیا نقصان ہوا تو ہر کاروبار کی نوعیت ایک طرح کی نہیں ہوتی اب کریانے کی جو دکان ہے اس میں روزانہ نفع نکل آئے یہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس کی کلوزنگ مہینے بعد بھی ہو جائے ممکن نہیں ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کاروبار اس نوعیت کا ہے جس کا نفع نکل آتا ہے مہینے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اتنا نفع ہوا ہے اتنا نقصان ہوا ہے اور فیصد کے اعتبار سے نفع مقرر ہو اور دوسرا پارٹنر اپنا نفع لے لے اس کی, گنجائش, اس کی گنجائش موجود ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا نفع نہیں لے رہا بلکہ نفع تو ابھی نکلنا ہے سال بعد چھ مہینے بعد لیکن ایک یہ ہوتے ہوتا ہے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے طور پر کہ بھئی گھر تو چلانا ہے نا گھر چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ خرچہ لیتے رہیں گے بعد میں یہ خرچہ نفے میں شمار ہو جائے گا اور اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ واپس کرنا پڑے گا یہ صورت اختیار کرنا بھی جائز ہے تو سائل کے ذہن میں جو اصل شبہ تھا اس کا جواب میں نے دے دیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے روز آنا کام پڑھانا ضروری ہے ایسا ضروری نہیں ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی میں مکان گروی پہ لے رہا ہوں لے کے کرایے پہ دے دوں تو جائز مکان گربی رکھ رہے ہیں اور آگے کرائے پر دے دوں ٹھیک ہے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ایک دفعہ دوبارہ یہ فرما دیں کہ آپ جو گروی پر مکان لے رہے ہیں تو آپ گروی پر مکان لیتے ہوئے کتنے پیسے آپ نے دینے ہیں اور ایڈوانس کے طور پہ اور کرایہ آپ دیں گے یا نہیں دیں گے تو پھر میں تفصیل سے جواب دے دیتا ہوں اور مختصر جواب یہ ہے کہ گروی پر جو آپ مکان لیں گے پہلی بات تو یہ نا کہ وہ جائز ہو آپ کا اپنا لینا جائز ہو آپ کا اپنا لینا جائز ہوگا تو ہم اگلے اسٹیپ کی طرف جائیں گے کیا آپ اس کو کرایہ پر بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اس پر ہی شک ہے بلکہ کافی حد تک ذن غالب ہے کہ یہ صورت آپ کی جائز نہیں ہوگی جس طرح لوگ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ تفصیل بتا دیں کہ آپ جو مکان لے رہے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے سلسلے کی شروعات ہے دوبارہ کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ شامل سلسلہ کر لیں گے اگلی کال دیجیے پیارے اسلام بھائی میں اس طرح کاروبار کر رہا ہوں کہ مال کسی دوسرے کا ہے اور محنت ساری میری اور پرافٹ ففٹی ہوتا ہے یہ ارشاد فرمائیں کہ نقصان ہونے کی صورت میں کس کے ذمہ ہوگا نیز یہ مشینیں وغیرہ کی جو قیمت کم ہوتی جا رہی ہے یا خراب ہو جاتی ہیں یہ کس کی ذمہ داری ہوگی جزاک اللہ خیرہ ٹھیک ہے جی دیکھیے پہلا جو سوال آیا تھا وہ شرکت کے حوالے سے تھا دونوں نے پیسے ملائے تھے جی یہ تیسرا سوال ہے ہمارے سلسلے کے اندر یہ مداربت کے حوالے سے ایک کا پیسہ ہے اور ایک کی محنت ہے جی ایک کا پیسہ اور ایک کی محنت تو اسے مداربت کہتے ہیں اور مداربت کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو انویسٹر ہے وہ اپنے پیسوں کے بدلے نفع لیتا ہے ایک شری طریقہ یہ جی کام کرنے والا اپنی محنت کے بدلے نفع لیتا ہے صحیح کام کرنے والا کام کرتا ہے اور وہ کام کرنے والا جو ہے وہ کام کرنے والا وہ نہیں لیتا اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتے اس کے پاس انویسٹ نہیں ہوتی اور وہ جو ہے صرف محنت کرتا ہے انویسٹر کے پاس تجربہ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی غرض ہوتی ہے انویسٹر جو ہے وہ اپنا پیسہ دے کے الگ ہٹ جاتا ہے ورکر ہی کام کو لے کر چلتا ہے ٹھیک ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اصل سوال یہ تھا کہ نقصان کس کے ذمہ ہوگا جی پروفیٹ ففٹی رہا ہے جی میرے پاس دو چار دن پہلے کسی نے سوال پوچھا کہ یوں یوں یوں کام ہوتا رہا اور چھ لاکھ سے کام لیا مداربت کی صورت تھی اور سب کام جب کلوز ہوا تو چھ لاکھ کچھ ہزار روپے باقی تھے تو کہ گے یہ نقصان میں کس سے پورے کروں تو میں نے کہا نقصان تو ہوا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نقصان کسے کہتے ہیں پہلے تو اس کا سمجھنا ضروری ہے نا ٹھیک ہے جو کیپٹل کی رقم ہے جس سے انویسٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے کام کرنے والے کو مدارف نے پیسے دیے सथी. کہ تم یہ پیسے لو مثال کے طور پر پانچ لاکھ روپے پانچ لاکھ روپئے ٹھیک ہے اس کو کیپٹل کہیں گے یا اصل رقم کہیں گے ٹھیک ہے یہ اصل رقم جو ہے وہ आ, مثال کے دکان لگانی ہے صحیح اب دکان لگانی ہے تو دکان کے ایکسپینس بھی ہوں گے صحیح. کچھ کرایہ میں جائے گی کچھ فرنیچر رکھا جائے گا کچھ اور ہوگا ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کا جو مالک ہے جی وہ انویسٹر ہوگا صحیح. یہ رننگ ایکسپینس بھی اسی کے ذمہ میں آس کر رہا ہوں اس کی تفصیل ہے رننگ ایکسپینس کی تفصیل ہے جی یہ جو فرنیچر وغیرہ اور یہ جو چیزیں ہیں مثال کے طور پر کاروبار کلوز ہو جاتا ہے اور پانچ ہزار اسی چار لاکھ اسی ہزار روپے باقی بچتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نقصان ہوا ہے کیونکہ بیس ہزار کا مثال کے طور پر فرنیچر موجود ہے ٹھیک ہے تو اب یہ برابر ہو گئے برابر ہو گئے ٹھیک دیکھا جائے تو وہ مطلب کہ ایک طرح سے تو فائدہ نہیں ہوا ٹھیک نقصان اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کیپٹل پورا نہ ہو سکے ٹھیک ہے کیپٹل میں لوس ہوگا تو نقصان مانا جائے نقصان مانا جائے گا اب ایکسپنس جو ہے جو ضروری ایکسپنس ہیں وہ کام میں شامل ہوں گے صحیح جو ورکر ہے وہ اپنے جیب سے تو نہیں دے گا ٹھیک وہ کام سے پورے کیے جائیں گے جو انویسٹ سے ملی ہے سے پورے کیے جائیں گے ہاں جو مثال کے طور پر ایکسپنس کیا ہو سکتے ہیں کرایہ ہو گیا یا مال اگر آیا ہے تو مال جو ہے وہ لانے کے جو ذرائع آمدنی جو ذرائع اختیار کیے گئے اس پر جو پیسہ لگا وہ دیے جائیں گے اسی طریقے سے اگر دکان پہ کوئی لڑکا رکھا گیا ہے کام کرنے کے لیے اس کے پیسے دیے جائیں گے ٹھیک یہ چیزیں شمار ہوں گے ایکسپینس کے اندر جو کام کرنے والا ہے وہ اگر یہ کہے مجھے روزانہ کا خرچہ ملنا چاہیے اور مجھے روزانہ کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اتنے پیسے ملے کہ میں اپنے جو روٹی پانی کھا سکوں ٹھیک اس کے گنجائش نہیں ہے یعنی جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا ورکنگ پارٹنر کو اجرت کے طور پہ کچھ نہیں ملے گا ٹھیک اور ایکسپنس کے طور پہ کچھ نہیں ملے گا ہاں اگر وہ شہر سے باہر جاتا ہے صحیح شہر سے باہر جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ جو بھی ایک معروف کے مطابق جو ملتا ہے وہ اسے ملے گا اور شہر سے باہر بھی کام کے لیے جائے تو صحیح تو یہاں یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ورکر ہے وہ بھی اب روزانہ کچھ نہ کچھ ظاہر کھانا کھانا ہوتا ہے دیگر ایکسپینس ہوتے ہیں وہ آتا جاتا ہے پیٹرول لگتا ہے تو کو بطور ایکسپنس اس کے جو ذاتی اخراجات ہے وہ نہیں ملیں گے ٹھیک ہے اس کو جو مل رہا ہے کام کے وجہ پروفیٹ ہے کیوں ہوگا اس کو ملنا ہے نا پروفیٹ ملنا ہے اس کو ٹھیک اس, اس نے اپنی جو مہنگا مزدوری انا. ہے وہ داؤ پر لگائی ہے ٹھیک ہے اور جو روزانہ کا جو ایکسپنس ہو رہے ہیں اس کے ذاتی وہ اس نے داؤ پہ لگائے ہیں ٹھیک ہے تو اس نے اپنی رقم داؤ پہ لگائی ہے کاروبار میں یہ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو نفع ہو جائے گا نقصان ہوگا لیکن یہ جائز طریقے سے داؤ پہ لگائی ہے ایسا طریقہ نہیں ہے جو ہو اب مثال کے طور پر دو صورتیں بنی جی کہ کام شروع ہوتے ہی فلاپ ہو گیا کام شروع ہوتے ہی فلاپ ہو گیا ٹھیک ہے نقصان ہوا نفع ہوا ہی نہیں تھا صحیح تو نفع ظاہر بات ہے نہیں ہوا نقصان ہو گیا جو کیپیٹل ہے وہ پانچ کے بجائے تین لاکھ بچائے ٹھیک ہے جو بھی چیزیں تھیں اکٹھا کرنا تھا یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا ایکسپنس زیادہ ہو گئے ٹھیک کام بھی نہیں چلا آگے بھی نہیں چل, <coughs> چل سکتا ہے اب جو نقصان ہوگا اس صورت کے اندر نفع تو ہوا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے وہ جو انویسٹر ہے وہی برداشت کرے گا ٹوٹل نقصان انویسٹر برداشت کرے گا کیونکہ اس نے بھی نقصان کیا ہے نا ٹھیک ہے اس کا جو یومیہ ایکسپینس تھا وہ اس کا نقصان ہوا ہے ٹھیک وہ یہاں کھڑے ہونے کے بجائے اگر کہیں اور جا کے کام کرتا تو اسے بروکری ملتی یا تنخواہ ملتی اور بہت ساری چیزیں مل سکتی تھیں ٹھیک آمدنی کے طور پر اس نے اپنا وہ نقصان کیا ہے ٹھیک ہے دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ نفع بھی ہوا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر پہلے سال میں کام میں نفع نہیں ہوا آئندہ دو سالوں میں کام میں ٹھیک ٹھاک نفع ہوا, ہوا اور چوتھے سال میں جا کے بہت بڑا نقصان ہو گیا ٹھیک اب یہ صورت ہے بڑی ہی دلچسپ بھی اور عجیب بھی ٹھیک اس صورت کے اندر فقہ اسلامی کے جو قوانین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ زمانہِ ماضی کے اندر جی مدارب نے ورکر نے جی جو نفع لیا تھا ٹھیک ہے یا نہیں لیا تھا اور اس کا بنتا تھا ٹھیک ہے پر یہ کام پانچ لاکھ سے آگے بڑھ کے بیس لاکھ پہ پہنچ گیا کیپٹل تو پانچ لاکھ ہی ہے بکے جو 15 لاکھ روپے وہ نفے کے ہیں اب اگر آدھے آدھا نفع طے کیا تھا تو ساڑھے سات لاکھ روپے ورکر کے ہوئے ساڑھے سات اس کے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ ساڑھے سات لاکھ روپے جو ہیں جو ورکر کے ہیں اب نقصان اس سے پورا کیا جائے گا ٹھیک اگر چیک یہ اس نفع کو لے کے استعمال کر چکا ہو کچھ بھی ہو چکا ہو یہ اس کو واپس دینا پڑے گا یہ ایک مشکل معاملہ ہے فقہ اکرام نے اس کا ایک حل بیان کیا ہے ٹھیک کہ اگر مداربت کا معاملہ ہو تو اس کو لمیٹڈ کیا جائے ٹھیک ہے ٹائم پیریڈ لمیٹ کر لیا چھ مہینے کے لیے مدارت کی سال کے لیے کی پھر وہ معاہدے کو رینیو کیا جائے ٹھیک ہے جب معاہدہ رینیو ہوگا اور نیا معاہدہ ہوگا پھر اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو سابقہ سالوں کی طرف ٹھیک جو اس معاہدے سے پہلے کے تھے پچھلے معاہدے اس میں شامل نہیں ہوں گے وہ شامل نہیں ہوں گے اور مدارف سے نقصان نہیں لیا جائے گا ٹھیک ورنہ نقصان کی یہ صورت ہے ٹھیک ہے ایک شیخ اس کی یہ بھی تھی کہ مشینیں جو خراب ہو رہی ہیں قیمت یہ بھی اسی میں آ گئی یہ دورہ جدید کا ایک نہایت ہی اہم سوال ہے اچھا یہ شک جو شکھ ہے ٹھیک اصل میں کاروباری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسپینس شامل کیے جاتے ہیں اس سال کے اندر جو ہے وہ کیا اخراجات ہوئے بک مینٹین ہوتی ہے اور جہاں کہیں بھی آ... کوئی آڈیٹر بیٹھتا ہے پڑھا لکھا آڈیٹر تو وہ گائیڈنس بھی دیتا ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنے کاروبار کو مینج کریں نقصان ہو جائے گا تو عام دکاندار ہیں وہ اس کا حساب نہیں لگا رہے ہوتے وہ یعنی آ... صرف ایک ذاتی بنیاد پر ذاتی سوچ پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں پڑھے لکھے سے بات کہ ان کا کام تھوڑا بڑا ہے اور آڈیٹر بھی بٹھا دیا ہے باقاعدہ ایک کام کرتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے اسٹاک کتنا ہے اور ہم نے کتنا پیسہ دینا ہے کتنا پیبل ہے کتنا ریسیویبل ہے سب چیزوں کا حساب لگا کے کمپنی کی بیلنس شیٹ جب بنائیں گے جی تو وہ دیکھیں گے کمپنی کا جو اثاثہ ہے وہ کتنے کا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر جو فرنیچر تھا جی یہ ایک لاکھ روپے کا لیا گیا تھا صحیح کمپنی نے گاڑے لی تھی پانچ لاکھ روپے کی صحیح کمپنی کے پاس پانچ لاکھ کی مشینیں ہی ہیں ٹھیک گیارہ لاکھ ہو گئے لاکھ روپے ہو گئے ٹھیک تو جب سال گزرے گا تو وہ ایک فارمولا لگا کر جی آئندہ سال کے لیے اس کی قیمت کم شمار کریں گے ٹھیک ہے ڈیپریسن چارجز ڈیپریسن جو ہے نا وہ کریں گے چارجز تو نہیں لگانا کہیں گے ایک حساب میں مینٹین کریں گے کہ اب آئندہ جو یہ اپنا ویلیو لگائیں گے جو اساسا ہے یہ گیارہ لاکھ کا نہیں بلکہ اب آئندہ سال اس کو دس لاکھ کا شمار کریں گے وہ اس سے آئندہ سال اتنے لاکھ کا اس سے آئندہ سال اتنے لاکھ کا اور اگر مداربت کی صورت ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو ڈپریشن ہے مدارب, مدارب کے ساتھ آ, جتنا عرف بنتا ہے اور عرف سے بھی اگر فضل کی طرف دیکھا جائے تو اتنی اس کی ویلیو کم ہوئی ہوگی اگر کرایے پر بھی مشینیں لی جاتی تو ظاہر بات ہے اس کا بھی تو کرایہ دینا پڑتا اور نفع میں وہ کاؤنٹ ہوتا ڈپریشیشن جو ہے وہ کشریف کے کمانے سے ٹکراتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کی قیمت اگر مداربت میں کم کی جاتی ہے تو کم کی جائے گی صحیح. لیکن آخر میں جو یہ چیز باقی رہ جائے گی جی. یہ اساسا کمپنی کا ہی ہوگا اس میں ایک اور چیز کا خیال رکھا جائے ایک مسئلہ تھا میرے پاس جی. کہ ڈپریشیشن لگا کے قیمت کم کر دی صحیح. زیرو پہ, پہ پہنچ گئی وہ صحیح ہے اور اب بھی جو ہے نا وہ اساسا موجود ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے صحیح. یعنی جب تک کام چل رہا ہے وہ جی. زیرو پہ نہیں پہنچنی چاہیے صحیح یعنی جو فارمولہ لگائے وہ ایسا لگائیں کہ جب تک وہ کارآمد ہے اس کی باقی رہے اس پیسے اتنے کاٹا جائے نا اس کے جتنے کی وہ ہے ٹھیک یا نہ ہو کہ وہ کرایہ کا حساب لگا کاٹا جائے صحیح کیوں کیا جائے کافی تفصیلی جواب ہو گیا اور کاروبار کے دونوں موڑ آ گئے مفتی صاحب پہلے ہی سوالوں میں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ٹھیک اگر مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کیا زمین ٹھیک پر دینا ہے اس کے بارے میں اجرت لینا وہ جائزہ ٹھیک ہے جی جواب دیتے ہیں آپ کو زمین ٹھیکے پر دینا جی ہاں زمین جو ہے وہ ایک ایسی کارآمد چیز ہے کہ دنیا کی کہا جا سکتا ہے کہ تمام کارآمد چیزوں میں سے فائق ہو ٹھیک زمین تو پلاٹ ہے نا بنیاد ہے ٹھیک ہے کیا گھر بنانا ہو تو کیا اناج اگانا ہو انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں زمین ہی پورا کرتی ہے ٹھیک ہے اور پھر بارش جو نا برس کے زمین کا ساتھ دیتی ہے آسمان بھی ساتھ دیتا ہے تو آسمان تو خیر ہمارے قبضہ قدرت میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ زمین ہماری ملکیت میں ہوتی ہے تو زمین کارآمد چیز ہے اور کرایے پر دیا جا سکتا ہے کرایہ سالانہ ہو مہانا ہو کرایے میں تے ہوگی کھیتی باڑی ہوگی تو کھیتی باڑی ہو سکتی ہے یہ تے ہوگا جی ہاں گودام بنے گا تو گنام بن سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین آپ کی ہو تعمیرات اس کی ہو وہ دس پندرہ سال کے لیے اپنی تعمیرات کر سکے चीज़. تو زمین کو کرایے پر دینا جاہر ہے ٹھیک ہے جی اگلی کال دیجیے میرا سوال ہے مدنی چینل سے کہ جو یہ پیسے جو بھیجتے ہیں کاپیاں وغیرہ بیچتے ہیں نیو کاپیاں اور ان کے اوپر جو پیسے لیتے ہیں مثلاً ہزار کی کاپی ہوتی جی ہے وہ بیچتے ہیں بارہ سو کی گیارہ سو کی یا ایک ہزار پچاس سو روپے کی سر اوپر جو پیسے لیتے ہیں یہ سود ہے یا پھر وہ کاروباری لینڈ میں آ ہے ٹھیک ہے جی نئے نوٹ مہنگے دینا کاپیاں کہا انہوں نے وہ کہا انہوں نے یہ لیکن مراد یہ کہ نئے نوٹ کی جو کاپیاں ہوتی ہیں نا گڈیاں وہ نوٹ کلر استعمال نہیں کیا اگر تو کاپی سے اسکول والی کاپی ہے جی تو بھی وہ تجارت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اسکول والی کاپی جو ہے وہ اگرچہ کے کاغذ ہے تو ہزار کی کاپی بارہ سو کی بیچنا جائز ہے وہ ایک الگ اس کی حیت ہے اور نوٹ کی الگ حیت ہے دونوں میں فرق ہے جس طریقے سے فکاہ نے بھینس کو اور بھینس کے گوشت کو جو ہے وہ الگ الگ چیزیں مانا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر نوٹ مراد ہوں تو پھر نوٹ چونکہ جنس ایک ہے یہاں بھی نوٹ اور وہاں بھی نوٹ جی لیکن جو ہے وہ اگر نقد ہو ٹھیک ہے نقد ہو کیش ہو ادھار نہ ہو थी دونوں طرف سے نقد ہو تو کمی زیادتی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی بارہ سو روپے دے کے ہزار روپے نئے نوٹ لیے جا سکتے ہیں ادھار نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے بات کانا کانا. میرا سوال یہ تھا کہ سیل مین جو پہلے آڈر لیتا ہے پھر وہ مال خرید کر دکاندار کو دیتا ہے یا یہ جائز ہے یا پھر یہ جائز ہے کہ مال کو اپنے قبضے میں لے لے پھر آرڈر لے لیں ٹھیک ہے جی دیکھیں آڈر لینا دو اعتبار سے ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آپ نے دیکھا ہو دکانوں پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی ڈیمانڈ پوچھ رہے ہوتے ہیں کراچی شہر کے اندر دکاندار کو ہول سیل مارکیٹ نہیں جانا پڑتا کبھی کبھار جاتا ہوگا وہ لیکن زیادہ تر مال وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے دکان پر ہی مل جائے جی تو لوگ آتے ہیں اس, اس کی ڈیمانڈ لے کر چلے جاتے ہیں <coughs> تو اس موقع پر سودا ڈن نہیں ہونا چاہیے اگر ان کے پاس مال موجود نہیں ہے تو ان کے پاس مال موجود ہے تو ڈن کر لیں ٹھیک موجود ہے قبضے میں آ چکا تو ڈن کر لیں चीक. جس کے قبضے میں مال نہیں ہے جس نے مال خریدا ہی نہیں ہے चीक. وہ پہلے ڈیمانڈ لے لے اور اس ڈیمانڈ پر اپنی آفر ارادہ بتا دے کہ بھائی میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اتنے کا آپ کو دوں گا اور اس پر جو نا ہم سودا ڈن نہیں کرتے चीक. کہ مال خرید لیں قبضہ کر لیں تو پھر یہ ہے کہ سودا ڈن کر دیا جائے ایک فون کرے اس کو کہ بھئی مال آ گیا میرے پاس سب اتنے میں سودا ہمارا ڈن ہو گیا جب اسے جا کے دینا ہو اس وقت جا کے جو ہے وہ سودا کر لے دونوں چیزیں ممکن ہیں لیکن اگر مال ملکیت میں ہی نہ ہو یا آپ نے مال خرید تو لیا خریدنے سے ملکیت تو ثابت ہو جاتی ہے لیکن اس کو قبضہ نہیں کیا تو اس وقت تک اگلا سودا نہ کرے مخصوص جو ہماری سورت رائج وہ یہ ہے آرڈر لیتے ہیں جا کے جیسے آپ نے فرمایا اور پھر مارکیٹ سے لے کے سپلائی دیتے اصل تا. میں دیکھیں یہ ایک صورت بیان کی ہے میں نے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے سودے ہو رہے ہوتے ہیں فونوں کے اوپر ٹھیک ہے اور وہ آرڈر لینا ایسا ہوتا ہے کہ جناب ڈن ہو گیا ٹھیک تو وہاں جو ہے نا زیادہ حساسیت ہے ٹھیک اور وہاں اس بات کا اہتمام کرنا زیادہ ضروری ہے کہ سودا وعدے کے طور پر کیا جائے ڈن نہ کیا جائے ٹھیک اگلی کال دیجیے سر میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمیں ادھر قسطوں پہ پیسے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چالیس ہزار آپ کو دے رہے ہیں اور یہی چالیس ہزار آپ نے ہمیں لوٹانا ہے تو وہ ہمیں تقریباً تینتیس سو اور کچھ روپے کی شد پڑتی ہے تو یہ کیا لینا جائز ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں درزی کا کام کرتا ہوں کسی سے ہم پانچ سو سلائی لیتے ہیں کسی سے ہم چھ سو لے لیتے ہیں تو وہ ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو پانچ سو ہی دوں گا ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو صرف چھ لیتے اس سے کام نہیں لیتے لیکن ہم یہ فرق ہو جاتا ہے کسی سے کام کسی سے زیادہ کیا اس طرح ہم بول سکتے ہیں کہ جھوٹ تو نہیں ہوتا اس طرح ٹھیک ہے جی پہلے جو آپ نے مثال بیان جو مسئلہ بیان پوچھا ہے وہ تو سود اور مشتمل ہے کہ آپ چالیس ہزار روپے دیں گے قسطوں کے اندر اور جو آپ نے پیسے وصول کرنے ہیں جو آپ نے پیسے ان سے لیے تھے وہ تھے تینتیس ہزار چتیس ہزار ایسے کچھ آپ بتا رہے ہیں تو آپ نے پیسے لیے اور پھر آپ نے قسطوں میں چالیس ہزار روپے دیے تو یہ دو چیزیں پائی گئی ایک تو سدہ ادھار میں ہوا ہے اور کمی زیادتی کے ساتھ یہ ہوا ہے پیسوں کو پیسوں کے بدلے دیا گیا ہے اور ایک طرف سے کمی ہے ایک طرف سے زیادتی ہے تو یہ خالصتا سودی صورت ہے اس کا اختیار کرنا جائز نہیں ہے دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ جناب کتنے کا ریٹ اور کتنے کا نہیں تو دکاندار کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے اسٹینڈرڈ جو ریٹ ہیں وہ بیان کر دے ٹھیک اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھی ہم یہ اتنے کا بیچتے ہیں اتنے کا دیتے ہیں اور کچھ گاہکوں کو آپ بیچ بھی رہے اتنے کا اس بات میں بھی شک نہیں ہے ویسے درزیوں کے ہاں کراچی میں تو بارگیننگ کم ہوتی ہے کیا خیال ہے روز جی بالکل کم ہوتی ہے بالکل جو نا وہ لوہ پرائز ہے جو لوہے پر لکیر والے ریٹ ہیں وہ ہوتے ہیں جیسے بڑھ جاتے ہیں ہر سال کم نہیں ہوتے تو کہیں بارگیننگ کوئی کرتا ہے تو بارگیننگ کرنا بھی جائز ہے اس کا حق ہے جو گاہک آیا ہے آپ کے پاس کہ وہ آپ سے بارگیننگ کرے تو ایسا نہیں کہیں گے کہ آپ نے جو پہلے بول دیا تھا وہ جھوٹ تھا خلاف واقع تھا جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع بات کو یعنی اسی بات کو جو واقع نہ ہوتی ہو چونکہ آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ریٹ مقرر ہے اور اس اسٹینڈرڈ ریٹ پر بھی آپ کام کرتے رہے ہیں ٹھیک تو اس لیے اس شخص کو کہنا خلاف واقع نہیں ہوگا جھوٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے مسلم ان کا جو پہلا سوال تھا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ چالیس روپے لیتے ہیں پھر تینتیس سو روپئے یا پینتیس سو روپئے قسط دیتے ہیں یعنی اضافہ نہیں دیتے تو ایسی صورت میں جائز چالیس ہزار روپے ادھار لیے کیش اچھا پوری یکمشت اور پھر تینتیس یا پینتیس سو کی قسط بنا دی جاتی ہے اضافی رقم کوئی نہیں لی جاتی تو کیا اس صورت میں جائز ہے سرات نہیں تھی کہ اضافی رقم نہیں لی جاتی ٹھیک ہے سرات نہیں تھی سراحت یہ سوال تھا کہ چونتیس سو روپئے کی قسط بنائی جاتی ہے واپسی میں قسطوں میں دیا جاتا ہے تو واپسی میں جو دیا جاتا ہے تو پھر کتنا جو ہے وہ زیادہ دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے جو طریقہ کار رائج ہیں عام طور پر جو سرکاری محکمے ہیں ان کے ملازمین کو نیشنل بینک آفر کرتا ہے کہ آپ ہم سے جو ہے وہ اپنی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیں ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک سال کی تنخواہ دے دیتے ہیں تو لوگ جب وہ اپنی ایک سال کی تنخواہ نکال لیتے ہیں جی حالانکہ وہ نام دیا جاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ ہم ایڈوانس میں دیتے ہیں تو قرض ہوتا ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ تو ہر مہینے تنخواہ دے رہی ہوتی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ سال بھر کی تنخواہ ان کو دے دیے اکاؤنٹ میں مجھے ایسا تو نہیں ہے تو وہ ایک قرض دے رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بندے کی پوزیشن ایسی کی دے دے گا واپس ٹھیک ہے تو انہوں نے مثال کے طور پہ ایک لاکھ روپے دے دیا اب وہ بینک دو پرسینٹ تین پرسینٹ سے واپس لیتا ہے زیادتی کے ساتھ ٹھیک تو وہ سو صورتیں ہوتی ہیں ٹھیک تو یوں دینے والا جو ہے اگر تو کوئی ایسا چیریٹی ادارہ ہوگا تو ممکن ہے کہ وہ زیادتی میں نہ لیتا ہو ٹھیک ہے وہ پورے پورے ہی واپس لیتا ہو ٹھیک اور چیریٹی ادارہ نہ ہوا تو پھر تو بہت مشکل ہے کہ وہ جاتی میں لیتا ہو ٹھیک ہے ہاں کوئی شخص ایسا ہو کہ جو خدا ترس آدمی ہوں غریب کی مدد کے طور پر ہی جتنے دیے تھے یہ جائز صورت ہے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے میری صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اس کے ہمارا الیکٹرانکس کا کام ہے تو سیزن شروع ہونے سے پہلے مقصد ہم دسمبر میں فیکٹری والوں کو پانچ لاکھ روپیہ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مارچ میں ہم جو ہے موجودہ ریٹ ہے جس چیز کا تو مارچ میں ہم آپ سے خریدیں گے تو یہ ہمارا پانچ لاکھ روپے ہو گیا تو آپ اس ریٹ پہ ہمارے ساتھ نا ہو گئے تو پانچ لاکھ آپ لے لیں تو پانچ لاکھ کی بجائے آپ ہم نا دس لاکھ روپے کا ہمیں اسی ریٹ پہ مال دینا ہے تو باقی جو پیسے ہیں وہ تو ہمیں ان کو بالکل نقد دینا ہے لیکن ہمیں اس کے ریٹ کے ساتھ بونڈ کرنا ہے تو یہ کرنا کیسے ہے ٹھیک ہے جی شریعت متحرہ کے دو قواعد میرے ذہن میں آ رہے ہیں اس وقت جی ایک تو قاعدہ ہے المر بالمقاصد مقاصد پر دار و مدار ہے صحیح دوسرا قاعدہ <قصد> یہ ہے کہ البارو للمعانی لا للالفاظ والمبانی ول کہ کے کے اندر الفاظوں کا اعتبار نہیں ہوتا صحیح سودوں کے اندر جو معنی ہے مقصود ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے ٹھیک تو جو الفاظ یہ بیان کر رہے ہیں وہ الفاظ تو ایسے ہیں کہ اس پر کلام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کا جو اصل مقصود ہے وہ واضح ہے صحیح جو خریداری ہوتی ہے ہمیں تھوڑی پہلے قبضے کی فرگشتوں کی خریداری دو طرح کی ہوتی ہے یعنی جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو بیچنے والے کے لیے ضروری ہے کہ بیچنے والے کے پاس وہ چیز موجود ہو وہ قبضہ کر چکا ہو پھر آپ کو دے جی یہ ونس موڈ آف ٹریڈنگ ہے ایک موڈ آف ٹریڈنگ ہے پہلا موڈ آف ٹریڈنگ ہے سیکنڈ یہ ہے کہ جس سے آپ نے چیز خریدنی ہے اس نے بنا کر آپ کو دینی ہے صحیح مثال کے طور پر کوئی فیکٹری گارمنٹس بناتی ہے آپ سودا نہیں کریں گے تو وہ لے کر کیسے آئے گا مال ٹھیک اس کے پاس تیار تو نہیں رکھی ہوں گی صحیح تو جہاں میکنگ کا عمل پایا جاتا ہے بنا کر آپ کو دے گا یہ دوسرا موڈ آف ٹریڈنگ ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس کی ملکیت میں وہ پروڈکٹ موجود ہو تیار حالت میں موجود ہو قبضے میں موجود ہو بلکہ اس کے ساتھ سودا ہوگا جی اس کو کچھ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں اور سودا ہونے کے بعد پھر وہ چیز بنا کر دے گا اس بات کی گنجائش موجود ہے اس کی سب سے بڑی مثال جو ہماری اکلوں میں جلدی آئے گی وہ ہے یہ فلیٹس جو رہائشی فلیٹس بنتے ہیں جی یا فلیٹس کی طرف پہ جو بھی چیزیں بنتی ہیں دکانوں دفاتروں یا گھروں <coughs> تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بلڈر پروجیکٹ اناؤنس, آناؤنس کرتا ہے لانچ کرتا ہے تو وہ جگہ بڑی سستی مل رہی ہوتی ہے صحیح پتا ہے کہ جناب یہ پانچ سال بعد تیار ہونی ہے ٹھیک اس وقت اس کا وجود بھی نہیں ہوتا اس کی بکنگ جائز ہے ٹھیک ہے کی بکنگ ناجائز نہیں ہے فسٹ بکنگ جائز اس پر کوئی کلام نہیں ہے ٹھیک ہاں اس پر کلام ہے کہ کسی نے وہ بکنگ تو کروا لی فائل اس کو مل گئی اب فلٹ تیار نہیں ہوا اس نے آگے بھیج دی اس پر کلام ہے ٹھیک اب اس نے بکنگ کروا لی اب کیا ہوگا بلڈر اس کو گا آہستہ آہستہ پیسے لیتا رہے گا بناتا رہے گا جب یہ تیار ہو گیا لوگوں نے قبضہ کر لیا اب اس کی قیمت کچھ اور ہوگی صحیح تو انہوں نے جو کہا کہ جی ہم اس کو باؤنڈ کرتے ہیں اسی قیمت پر آپ کو دینا ہے تو یہ بارگیننگ ہے کہ ہم آپ سے آج سدا کر رہے ہیں یہ چیز آپ نے بنا کے دینی ہمیں اور یہ چیز اتنے کی بنا کے دینی ہے ٹھیک ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا الیکٹرانکس ٹھیک ہے اور فیکٹری کا لفظ بھی کہا تو اگر تو آپ معاہدہ کرتے ہیں فیکٹری سے اور وہ فیکٹری آپ کو تیار کر کے دے گی ٹھیک ہے تیار کر کے دے گی تو گنجائش ہے صحیح. تیار کر کے دے گی تو گنجائش نہیں ہے مثال کے طور پر آپ نے کسی ڈیلر سے سودا کیا ہے آپ جو ہے وہ ہول سیلر ہیں آپ کے پاس بھی کافی مال ملتا ہے لیکن آپ نے کسی ڈیلر سے سودا کیا ہے ڈیلر مال تیار شدہ دے گا منگوا کر صحیح. تو یہ میکنگ والا سودا نہیں ہے صحیح میکنگ والے سودے کو فک کے زبان میں استثنا کہتے ہیں استثنا الف سین تیز سعد الف آئن استثنا بے استثناء ٹھیک تو میکنگ کا عمل جہاں پایا جائے وہاں چیز تیار ہونا ملکیت میں ہونا قبضے میں ہونا ضروری نہیں ہے جہاں یہ صورت پائی جائے گی گنجائش ہے دوسری صورت پائی جائے گی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی کچھ کالس بھی لیں گے ان شاء اللہ ایک نے چاہتے مزید لیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ دکھانا ہے پیر کے دن انشاءاللہ شاء مفتی صاحب مدنی چینل پہ کچھ کرنے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اور تشہری مدنی ہے بہت اہم سلسلہ ہے دیکھیے دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم ترین رکن حج کس پر فرض ہے لبائک لبائک لبائک صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہٰذا حج کرو کی تاریخ میں اس نوعیت کا سلسلہ اور ان ایام میں یہ مدنی چینل کا خادہ ہے عموماً ہمارے آئی ہوتے ہیں میاں بی بی جاتے تو اب اکیلا جا سکتا تھا مگر وہ پھر برا لگتا ہے نا اپنی بچوں کی امی کو نہیں لے جائے گا لوگ تانے دیتے شریعت نے جب بدنی عبادات کے اندر مالی عبادات کے اندر انفرادی حیثیت کا لحاظ رکھا ہے ٹھیک ہے تو حج کے اندر بھی انفرادی عیصد کا لحاظ رکھا ہے تو جب اس کی استطاعت ہو گئی یہ نہ سوچے کہ میرے والد صاحب نہیں گئے میں کیسے جاؤں والدہ نہیں گئی میں کیسے جاؤں شریعت کا حکم میں اس پر فرض ہو گیا اس کو جانا پڑے گا جس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مجھ کو حج فرض ہوں جس کو ایک فیصد بھی محسوس ہو رہا ہے نا ایک فیصد تو اس کو یہ سا دیکھنا چاہیے حج کرو تیری رضا یہ سلسلہ حج کس پر فرض ہے پندرہ جنوری بروز پیر رات نو بجے براہ راست مدنی چینل پر تو مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ بھی آپ نے دیکھنا ہے ان شاء اللہ اس میں آپ کی لائیو جو ہمارا طریقہ کار ہے لینے کا انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لی جائیں گی اور مفتی صاحب اس میں اس سلسلے سے متعلق حج سے متعلق جوابات ارشاد فرمائیں گے ابھی بڑھتے ہیں دوبارہ حکام تجارت کی کالس کی طرف آپ کے سوالات کی طرف جی مشرو راری کاترپور مدینہ ترولیا سے ارد کر رہا ہوں ہمارا علاقہ آموں کے باغات کا ہے یہاں پر روٹین یہ ہے کہ آموں کے باغات ابھی پھل آیا نہیں ہوتا خریداریاں شروع ہو جاتی ہیں کس وقت خریداری کرنی چاہیے آموں کے باغ پھل آ جائے کس چیز کا انتظار کیا جائے یا پھل سے پہلے ہی خریداری کی جا سکتی ٹھیک ہے جی مدینہ ترولیا ملتان شریف سے لاہور سے مدینہ ترولیا تو ملتان شریف ہے لاہور میں تو آموں کے باغ نہیں ہے جی دیکھیے ملتان کی پہچان عام اتنی مشہور نہیں ہے ہمارا علاقہ ہے عام والا تو خاص آپ کا علاقہ تو خاص ہے خیر. میرے خاص تو سوال بہت پیچیدہ ہے یہ خریداری کس وقت کرنی چاہیے بہت پیچیدہ سوال ہے اور یعنی فکا کر کی اثر میں خریداری اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب بور بھی نہیں آیا ہوتا بور یعنی پھل جب لگتا ہے نا سب سے پہلے ایک ڈنڈی نکلتی ہے ٹھیک وہ ڈنڈی پر بور لگتا ہے دانے دانے سے ہلکے ہلکے سے لگتے ہیں پھر چھوٹی چھوٹی سی جو ہے نا وہ جو آم کیری کیری تو بہت بعد میں جا کے بنتی ہے چھوٹی سی جو ہے نا کیری نکلتی ہے ٹھیک پھر اس کے اندر گٹھلی پڑتی ہے پھر جا کے آم تیار ہوتا ہے گٹھلی پکی ہوتی ہے تو جب وہ ڈنڈی بھی نہیں نکلی ہوتی جب وہ بور بھی نہیں آیا ہوتا عام ٹھیکے کے باغا جو ہے ٹھیکے پہ بک جاتے ہیں اور فصل تو بعد میں آتی ہے ٹھیکے جس نے پہ وہ خریدے ہوتے ہیں ان کا نصیب ہے پھل آئے نہ آئے آندیاں ہوں گئی طوفان آ گئے کچھ <coughs> ایسے تقیرات ہوئے پھل ہی کم آیا جتنا توقع تھی اس توقع کے مطابق نہیں آیا تو اصل یہاں جو پیچیدگی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ فصل آئی نہیں ہے اور پہلے ہی جو نا وہ سودا ہو گیا ٹھیک ہے تو جیسے کوئی جو ہے وہ گندم کا بیج بھی نہ ڈالے صحیح اور پہلے گندم بیچتے ٹھیک تو یہی کہا جائے گا نا غیر مملوک کو بیچا ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ درمیان میں اگر بیچا ہے تو چلو جو تھے وہ بگ گئے صحیح. اس کے بعد جو اضافہ ہوتا رہا ان کا کیا ہوگا थीक. مسئلے میں پیچیدگی ہے انفرادی مسئلہ ہے بہتر یہ کہ دارالفطہ علی سنت کے فون نمبر پر رابطہ کر کے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے ٹھیک ہے فون نمبر بھی اسکرین پہ دکھا دیے جائیں گے اگلی کال شاملے سلسلہ کرتے ہیں جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل کباڑ کی دکان پہ ترہ طرح ترہ کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس میں لوہا گروہ خرید و فروخت ہوتا ہے اور دیگر چیزیں اشیاء جو ہیں وہ خرید و فروخت ہوتی ہے تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کباڑ کی دکان ہو نا تو اس میں جو وومینز ہیئر یعنی خواتین کے جو بال ہوتے ہیں ان کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے کہ یہ جائز ہے یا نا جائز ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دیکھیے خواتین کے جو بال ہیں وہ کباڑ کی دکان پر فروخت ہوں یا کسی پوش ایریا کے اندر مہنگے ترین بیوٹی بار پر یا بیوٹی پارلر پر فروخت ہوں کہیں بھی فروخت نہیں ہو سکتے اللہ تبارک تعالی نے انسان کو وہ عظمت دی ہے کہ انسان کے جسم کا کوئی بھی حصہ مارکیٹ میں نہیں آ سکتا یعنی قابل خد فروخت کوئی بھی حصہ نہیں ہے ٹھیک انسان کی تقریم ہے انسان کی عظمت ہے اور شریعت متحرہ کا یہ حکم ہے کہ انسان کے بدن کے کسی بھی حصے کو یوں بیچا نہیں جا سکتا تو یہ خرید و فروخت حرام ہے نہ ہی وہ جو بال ہیں وہ مال ہیں اور نہ ہی ان کا بیچنا جائز ہے اور ان کے ذرائع پر بھی غور کیا جاتا ہے کہ یہ بال کہاں سے آتے ہیں اس طرح کی بھی خبریں موجود ہیں مارکیٹ کے اندر کہ خواتین جب قبروں میں دفن ہو جاتی ہیں تو ان کی قبریں کھول کے بال کاٹے جاتے ہیں کیونکہ جو بال کے کاٹنے کا عمل ہے وہ ہمارے ہاں تو کوئی ایسا رواج نہیں ہے مسلم آبادی ہے کوئی سا رواج نہیں ہے کہ جناب کوئی ایسی مذہبی رسم آتی ہے کہ عورتیں بال اتار دیں گی پڑوسی ملک میں سنا ہے کسی موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایسا کہیں بھی نہیں ہے تو یہ بال کہاں سے آ جاتے ہیں ٹھیک تو خبریں بھی اس طرح کی تو اب تو بدرج اولا جو ہے وہ ایسے بال نہ خریدنا چاہیے نہ بیچنا چاہیے نہ لگانا چاہیے لگانے والی عورت کو بھی ڈرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کل بغیر احتیاط کے اس نے بال لگائے ہیں اس کے ساتھ کیا ہو ٹھیک تو دینوں تو دان کا بھی تو ہے نا جیسا کرو گے ویسا گے تو آج آپ انسانی عظمت کی تقریم کریں گے احترام مسلم کو پیش نظر رکھیں گے تو کل آپ کا احترام کیا جائے گا تو یہ بال ہرگز نہیں خرید سکتے ٹھیک ہے ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا ان شاء اللہ کل دن میں آپ دوپہر ایک بجے یہ سلسلہ ریپیٹ دیکھ سکیں گے اور ہمارا جو فیس بک پیج ہے مدنی چینل کا لائیو مدنی چینل اس پہ مدنی چینل پہ ہونے والے لائیو سلسلے کنٹینیو لائیو جا رہے ہوتے ہیں پھر وہاں پہ ریکارڈ بھی موجود ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آکام تجارت آئندہ اتوار کو پھر دوبارہ حاضر ہوں گے کل بروز پیر رات نو بجے جیسا کہ پرومو بھی چلایا تھا شری مدنی گلدستہ چلایا کل مفتی صاحب سلسلہ کریں گے حج کس پر فرض ہے وہ بھی دیکھنا نہ بھولئے اللہ عز و جل ہمیں علم دین سیکھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل سلو الحبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم